بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حوزتي ونفسي ونفسي قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتاخذ بعدنا بعضا بعدن اربابا من دون الله ان تبلغ فقولوا اشهدوا باننا مسلمون قل کہہ دیجئے یا اہل کتاب اے اہل کتاب تعالوا تم آؤ الى کلمۃ اس کلمے کی طرف ایسی بات کی طرف سوا بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے برابر ہے کو یہ کہ اللہ نقبود اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ولا مشرقہ بھی شعیح اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں ولادنا وحدن ارباب اللہ اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا راہ نہ منائیں فنتفن پھر اگر وہ روگردانی کریں پھر جائیں تو تم کہو اشو گواہ گواہ رہو ہیں اس آیت میں لسف ہے نعالی نے اہل کتاب کو تین مشترکہ باتوں کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے کہ تم اہل کتاب کو تین باتوں کی طاقت دو جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترک ہے ایک بات یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کسی کو بھی اللہ کا شریک ہم سب نہ ٹھہرائے اور تیسری بات کہ کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا یہ تین باتیں اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان مشترک ہیں تو ہاتھوں انجیل میں تحریف ہونے کے باوجود ابھی تک اس میں توحید موجود ہے شرک سے ممانعت موجود ہے انجیل میں بھی متفرق طور پر توحید کی تعلیم پائی جاتی ہے علا جھیل میں یہ باتیں موجود ہیں اسے کی انجیل جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ تو خداوند کو سجدہ کر اور صرف اس ہی کی عبادت کر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ زمین پر اللہ کے حکام پر عمل ہونا چاہیے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمانوں میں ہے ویسے زمینوں پر پوری ہو یعنی اس طرح کے کلمات اور جملے تحریف ہو جانے کے باوجود ابھی تک موجود ہیں تو یہ توحید کی جو باتیں ہیں یہ اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا تو اہل کتاب ان تینوں باتوں کی مخالفت کر رہے تھے یعنی ان کی کتب میں یہ چیزیں موجود تھیں لیکن وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے یہودیوں نے وہ علیہ سلات و کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا رب رب مانتے تھے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ و سلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی پرستش شروع کی ہوئی تھی اور دونوں نے یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی اپنے احبار و رحبان کو رب بنایا ہوا تھا ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو حرام حالانکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ حکل عزت کے پاس ہے۔ سورة توبہ میں اس کی مدید آ جائے گی ان شاء اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے اہل کی داد کو اس مشترکہ عقیدے کی طاقت دی اور جو قریب کریم تھے انہیں براہ راست دعوت دی اور جو دور دور تھے ان کو خط لکھے خط لکھ کر ان کو دعوت دی حرقل کی طرف جو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم عظیم روم حرقل اس کی طرف جو خط لکھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ یہ آیت بھی لکھی کے ساتھ موجود ہے اگر وہ منہ پھیر لیں روح گردانی کریں تو کہو کہ گواہ رہو کہ بے ہم فرما بردار ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب اس عقیدے کو ماننے سے انحراف کرتے ہیں عقیدہ یہ توحید والا تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان مشترک ہے لیکن اگر وہ اس کو نہیں مانتے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر تم اعلان کر دو کہ ہم اس عقیدے پر قائم ہیں اس عقیدے پہ ڈٹے ہوئے ہیں اللہ سبران محبت کی بات ماننے والے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں اس میں مطلب کیا ہے کہ کتاب اس عقیدے سے منحرف ہو چکے ہیں کتابی عقیدہ تو ان کا یہی ہے لیکن عمل ہی نہیں عمالاً وہ اس سے منحرف ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے روزیر اور سال ہی مسلات و کو اللہ کے بیٹے قرار دیا تھا اور اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو انہوں نے بنایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبوریہ و و کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسدۂ بنا دیا بعض روایتوں میں لفظ سے انبیادہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا لفظ صالحین کے رویتوں میں نہیں آتے تو اس سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سیدہ سیدان بنا لیا تو یہ ثابت ہوا عیسا علیہ سلات و سلام خوف ہوئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے کہا جا رہا ہے اللہ و انبیاء کی قبروں کو سجدہ پھر عیسائیوں کے بھی کئی ایک نبی ہونے چاہیے لیکن یہ ایک باطل ہے کیونکہ دوسرے تری میں دوسری سند کے ساتھ اسی روایت میں لفظ بھگ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا. یہود نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا اور صالحین کی قبروں کو بھی اور عیسائیوں نے صالحین کی قبروں کو مسجد سیدادہ بنا لیا اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ کے بارے میں وما انزلت اللہ من بعد حالانکہ اور انجیل تو آپ کے بعد ہی نادل ہوئی ہیں افلا تاخیل کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے یہودی ابراہیم علیہ السلام اسلام کے یہودی انہیں پیدا ویدار تھے یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلاطلام یہودی ہیں عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلاط عیسائی ہیں یہ ارکا آپس میں جبڑا تھا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے فرمایا یہ تو ایسی بات ہے جو واضح طور پر غلط ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا زمانہ نہ موسا نے پایا ہے نہ عیسیٰ نے پایا تو اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تو موسا اور عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی پیدائش سے کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے پھر وہ یہودی یا عیسائی کیسے بن گئے ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو وما انزلت تورات تو اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلات و اسلام کے بعد میں ناگر ہوئی ہیں یہ بھلا کوئی عقل کی بات ہے اقلاع آتے کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ ایسی بات ہے جس پر عقل مند لوگ آپس میں جھگڑیں یا تو تورات اور انجیل کے بعد ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام آئے ہوتے پھر تو ایسا جھگڑا چلو بنتا بھی تھا اب تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں وفات کے بعد پھر ابراہیم علیہ اللاط وسلام کا تعلق تورات اور انجیل کے ساتھ کیسا ہو گیا ہماری امت میں سے بھی بہت سے لوگ اسی طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صحابی ہمارے گروہ میں اور فلاں صحابی ہمارے گروہ میں تھے ایک روایت ہے کہ دو صحابی پیرے کی ان کی ذمہ داری تھی تقسیم ہو گیا بہت آدھی رات ایک سوئے گا دوسرا پیرا دے گا پھر باقی آدھی رات سونے والا پیرا دے گا پیرا دینے والا سوئے گا وہ پہلا دینے والا پہلا دے رہا تھا اس نے سوچا فارغ بھی تو ہے نا چلو نوافری پڑھ رہے نقل پڑنے لگے تو دشمنوں نے کوئی تیر چلائے زخمی ہو گیا خون پہنے لگا انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی نماز ختم کرنے کے بعد ساتھ ساتھی کو جگایا تو ساتھی نے کہا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بیدار کر دیا تھا یہ روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے اس کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تھے شافی اور جس نے جو سو رہے تھے وہ تھے حنفی کیوں امام شافی کا مذہب ہے ان کا موقف ہے کہ خون اگر جسم سے بہ جائے تو اس سے ہرو نہیں ٹوٹتا اور احناف کا موقف یہ ہے جسم سے خون بہے اور, یہ پڑ رہا تھا تو وہ شافی اور وہ ایسی عجیب عجیب قسم کی تعویلیں کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں اب مزر ٹوٹنے کی بات نہ اس نے کی نہ اس نے کی خواہ مخواہ اپنی طرف کھینچتے ہماری ہمت میں سے بھی اگر بعد میں بننے والا کوئی فرقہ جو انا علیہ باس پر نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس طریقے پر چلتے رہے اس طریقے پر نہ ہو وہ گرو اور کہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گروہ میں کیسے شامل ہو سکتے افلا کیا تم عقل نہیں رکھتے ہاں تمہا ہا دیکھو تم وہی لوگ ہو ہا جج تم کہ تم نے جھگڑا کیا فی ماں اس چیز کے بارے میں اس بات کے بارے میں لکم بھی علم جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا دیکھو تم وہی ہو کہ تم نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں علم تھا فلیمہ تو ما لم بھی علم تو اب اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یعنی دین ابراہیمی کے بارے میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو مراد یہ ہے کہ جب تم تو راتو انجیل کے مسائل میں ہی بھٹکے اور ایسے بھٹکے کہ بہت دور نکل گئے تو راتو انجیر کا تو تمہیں علم تھا کچھ نہ کچھ یہود کو سارا کو تو راتو انجیر کا علم تھا اس کے بارے میں تو چلو تم نے جھگڑا کیا سو کیا اب ابراہیم علیہ السلط کے بارے میں تم جھگڑا کرنے لگ گئے ہو دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں کاٹ ہوجتی کرتے ہو اس کے بارے میں تو تمہیں علم کا شائبہ بھی نہیں تم تو اپنی کتاب کے اوپر ہی ڈٹے ہوئے ہو اور وہ بھی کتاب ایسی کہ جس میں تم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں چلو کچھ نہ کچھ تو وہی کا علم باقی ہے ان کتابوں میں تمہیں تھوڑا بہت پتا تھا تو تو انجیر کے بارے میں تم آپس میں جھگڑتے رہے اب ملت ابراہیمی کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو تو اس میں غلط طور پر جھگڑا کرنے کی ممانعت بھی ہے اور مطلق طور پر جھگڑنے سے بھی ممانعت اس عائد سے ثابت ہوتی ہے ما کانہ ابراہیم یہودی یم وسلانی ابراہیم علیہ السلّات و سلام یہودی اور نسلانی نہیں تھے ولا کم کان حنیفہ مسلمہ اور لیکن وہ حنیفہ یکسو تھے مسلمہ مسلمان متیب و ماں من المشرقین اور مشرقوں میں سے نہیں تھے تو اس عیت میں اللہ سبحانہ ہوا تو نے واضح کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ اللاط وسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلاطلام کو اپنے اپنے گروہ میں شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ مشرق کہا ہے نا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ ہی مشرق تھے بلکہ کیا تھے حنیفہ یکسو اکیلے واحد لا شریک اللہ کی عبادت کرنے والے تو یہود و نصارہ مشرق ہیں اور یہ ابراہیم رسلاۃ والسلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے مشائق کو اپنے اخبار اور رحبان کو رب بنایا ہوا اور ان کے اطبار کو شریعت بنا رکھا ہے ازیر عیسیٰ علی علیہ سلاۃسلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان کی پرستش اور عبادت شروع کی ہوئی ہے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو انہوں نے سیداگاہ بنایا ہوا ہے یہ مشرق لوگ ہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے یا قصو تھے مشرق نہیں تھے وہ یہ تم تو مشرق ہو اخبار اور رام بنانے کی وجہ سے رزیر اور عیسیٰ علیہ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے ان کی پرستش کرنے کی وجہ سے انبیاء صلیح کی قبروں کو سجا کا بنانے کی وجہ سے یہ مشرق ہے اور ابراہیم علیہ السلاط وسلام وہ مشرے میں سے نہیں تھے آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے ہر فرقے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں حالانکہ یہ سارے کے سارے گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بات جا کے بنے اور انہوں نے اپنے اپنے سرداروں کے اقبال کو شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے اپنے اپنے بڑے اپنے امام اپنے پیشوا مفتا جو ہیں ان کے ان کے اقوال کو شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے حالانکہ شریعت صرف اور صرف وہی الہی کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سوا کسی کی بات شریعت نہیں ہے. چاہے وہ صحابی ہو تابعی ہو محدث ہو فقیر ہو جو مردی ہو جائے اس کا طور اس کی بات وہی نہیں بن سکتی اس کا عمل وہی نہیں بن سکتا لوگوں کی باتوں کو تولا جائے گا کتاب و سنت کے میزان اور سنت کو سنت کے اقوال کے ترادوں میں تولنا شروع کر دیا ہے الٹے الٹے کام شروع ہو گئے ہیں صنعت کے اقوال کو تولا جائے گا کہاں کتاب و سنت میں کتاب و سنت کے موافق تو قبول موافق نہیں تو مردود لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا وہ معنی مانیں گے جو سلف نے لیا ہے چاہے سلف کے دور میں وہ مسئلہ نہ پیش آیا ہو ہاں یہ بات درست ہے کہ کتاب و سنت کا مان اور مفہوم جو سلف صالحین نے بیان کیا ہے وہ آج کل کے لوگوں کے بیان کردہ معنی اور مفہوم سے بہت بہتر ہے لیکن ان کے اس معنی اور مفہوم کو بھی کتاب و سنت کے نظام نہیں تولا جائے گا کتاب اللہ ایسی کتاب ہے باطل, باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے بڑے حکیم و حمید کی طرف سے ناول کردہ کتاب ہے تو کتاب و سنت کا مرنا کتاب و سنت کی تشریح اور وضاحت بھی وہ دو ہوگی جو کتاب و سنت کریں گے کتاب و سنت کے موافق تشریح ہوگی تو قبول نہیں ہوگی تو مردود چاہے کوئی کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو لوگوں نے اپنے بڑوں کو اپنے سلف کو اپنا اپنا پیشوا اور امام بنایا ہوا ہے اور ان کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ما انزل اللہ کی پیرنی کرتے تھے اور ماں انزل اللہ کی پیرنی کا حکم دیتے تھے مشرک بھرگر نہیں تھے اتمرو ماں زیر علیکم و ربکم بلاتت تمرو من دونہی اولیاء تلیل ماتدر کارون جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو ساتھ ہی فرمایا ہے تلیل تم بہت کم ہی نصیحت کرتے ہو کرنے کا کام یہ ہے کہ بھائی الہی کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو لیکن تم نے اپنے اپنے دلوں میں بت تراشے ہوئے ہیں اور ان کی کے پیچھے تم بھارتے ہو <تصفيق> لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ النَّبِيُّ نبی اور وَالَّذِينَ نبی ودینہ آمن اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اللہ ولی اور اللہ کا دوست ہے مطلب کہ تم اگر اس معنی میں ابراہیم کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے تو یہ بات کار ہے اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کی شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے زیادہ مشاع ہے لہذا یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گروہ میں شامل کرے تو بات بنتی ہے تمہاری تو ان کے ساتھ کوئی مید ہی نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی گلی نبی نبی ہر نبی کے انبیاء میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں و اَََ ان ولی ابی و خلیل ربی میرا ولی اور دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل یعنی ابراہیم و سلام ہیں. پھر آپ نے یہی آیت کی ما فرمائی اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے لو دلونہ کم کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں مایودہ اللہ شعور اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے یا اہل کتابی لما تک فرون بھی اللہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو وہ ان تم تشادون حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی بھی دیتے ہو یا اہل کتاب علی مت البصور الحق الباء کے لی و تخت تمول الحق اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط بلط کیوں کرتے ہو و تخت تمون الحق و حق و کیوں ہو وہ ان تم تعلوم حالانکہ تم جانتے ہو یہ اہل کتاب کی بدبختیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی اور پیغمبر ہونے کی نشانیوں کو جانتے تھے اور آپ کو سچا نبی اور پیغمبر سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود حق باتیں حق کو خط ملت کرتے آپ کی نبوت اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر بڑی وضاحت کے ساتھ گزری ہے اور پھر اسی طرح دنیاوی اور مادی اعراض کی وجہ سے حق باطل کو خلط مخت کر دیتے تو رات و انجیر کے حکامات کو وہ لوگ چھپا لیا کرتے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اس پر نقیر کی ہے کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو کہتے بھی ہو کہ نبی آئے گا ایسا ہوگا ایسا وہ ساری نشانیاں بھی ہیں تو رات و انجیر کو کہتے ہو سچی کتاب ہے اس پہ یہ ساری نشانیاں باتیں موجود ہیں پھر بھی مانتے نہیں ہو ایسا کام کیوں کرتے ہو پھر حق ہاں اور باطل کو خلط ملت کر کے حق ہاں کو چھپاتے ہو نہ کرو